جہرا کا ایک متعلق یہ ہے بل تو جہارا بل کرا کا دوسرے لفظوں میں آپ بغیر متعلق کے جب ترجمہ کریں گے تو یوں کہیں گے کارا جہرن کارا کس کا بیل ہوگا جی جہارا بل کراتے کا جب ترجمہ عربی عبارت میں بغیر جار مجرور کے کریں گے تو یوں ہوگا کارا جہرن تو یہ کس کا بیل ہوگا آپ پھر بار بار اصرار کر رہے ہیں کہ جہرا نبی کا عمل نہیں ہے نبی کا قول نہیں ہے نبی کا فیل نہیں ہے کس کا فیل ہے اور آپ جہارا کو گویا کے رسول اللہ کے امال سے نکال کر کدھر منصوب کر رہے ہیں یہ آپ چکر دے رہے ہیں اور تلویز کر رہے ہیں اللہ کے رسول کے حدیث کے ساتھ براہ کرم ایسی حرکتوں سے اپنی جھوٹھی قابلیت منوانے کی کوشش نہ کریں لوگوں پر حق واضح ہو چکا ہے اور لوگ جان چکے ہیں کہ ملت ہنفیہ بھی سری نمازوں کے اندر ممانت فاتحہ کی کوئی دری ہے کہ وہ بھی سری نمازوں کے اندر فاتحہ خلفل امام کے قائل تھے ایک روایت کے مطابق اور وہ کہتے ہیں کاش یہ روایت صحیح ہو جائے تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے میں کہتا ہوں کاش آپ تکلیف کی پٹیاں اتارے جھگڑا ہے ہی کوئی پھر آپ مجھے کہتے ہیں جی جاری نماز میں روک دو مقتدیوں کو آپ فاتحہ کا لفظ دکھا دیں میں فاتیا سے روک دیتا ہوں پھر آپ کہتے ہیں کہ جہرا لب جو ہے نا یہ کرا کا ہل کرا کلب آپ جہارا کو چھوڑ دیتے ہیں حل کرا پر بار بار آ جاتے دور کے کیونکہ جہارا بلکرا سے کیا تکلیف پہنچتی ہے حدیث تو شروع ہوئی رہی جہارا بلکرہ سے لیکن وہ جملہ کھا جاتے ہیں اگلی بارت بھی ہزم کر جاتے ہیں اور حل کراہ پر پہنچ جاتے ہیں کیونکہ وہاں دھوکہ دینے کے لیے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے موقع ملتا ہے کہ کرا کلف آم ہے کیسے آم ہے پیچھے جہر آ گیا تو وہ کرا بھی اسی پر محمول ہوگا پیچھے آ گیا نماز جہری تو کرا بھی اسی پر محمول ہوگا کیونکہ نماز جاری اور منازت بھی بغیر جاری کرت کے نہیں ہو سکتی آپ مجھے کہتے ہیں کہ ہم نے جاری نمازوں کے اندر تو تسلیم کر لیا ہم نے کب تسلیم کیا ہم کہتے ہیں فاتح کا لفظ دکھاؤ ہم رسول اللہ کا فرمان تسلیم کرتے ہیں بسر بس و جشم تسلیم کرتے ہیں فاطیہ کا لفظ دکھاؤ تو ہے اور وہ عام حکم ہے خاتیہ کے لیے خاص حکم ہے آپ اپنی ان حدیثوں کو گننے کر سکے یا جن کا ترجمہ بھی آپ کو نہیں آیا ان کے اعداد و شمار لگانے لگ گئے حالانکہ میں نے جتنی حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان میں سے کسی پر آپ نے اعتراض نہیں کیا سوائے محمد بن کی توسیق کے اور وہ بھی آپ تیسرے ٹرن میں چپ کر گئے تھے مسئلہ ختم ہو گیا تھا بخاری کے حدیث کو آپ نے مانا ہے کتاب پر ہمیں کوئی اطراف اگر کوئی اطراض نہیں تو پاتے پڑھنے کی امت کو اجازت دے دو بخاری کریں بغاری اوپر کریں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کالا اللہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لوگوں لا چلا کوئی نماز نہیں ہو سکتی لیمان ہر اس شخص کے لیے میں ہر کا ترجمہ کر رہا ہوں اگر اس پر مولانا کو کوئی اعتراض ہو تو لغت سے عقل و نقل سے دلیل پیش کریں میں ہے کہ من اور ماں عموم کے لیے ہے تو معنی یہ ہوگا لے کل لے من کوئی نماز نہیں ہر اس شخص کی امام کانا او ماموما امام ہو یا مقتدی اور یہی ترجمہ امام بخاری نے کیا ہے دیکھیں اوپر امام بخاری نے امام باب باندھا ہے باپو وجوب القرات امام صحیح بخاری جلد ایک سو چار درمیانی سطر وجوب القرات کرا والماموم قرات امام پر بھی لازم ہے مختی پر بھی لازم ہے کیونکہ لیمان کے اندر امام بھی داخل ہے اور مختی بھی داخل سلاوات کل اور تمام نمازوں میں لازم سری میں بھی جاری میں بھی امام بخاری غلط سمجھے ہم امام بخاری کی تکلیف نہیں کر رہے ہم اطاعت رسول اللہ کی کر رہے ہیں لیکن امام بخاری نے جو معنی کیا ہے حدیث کا بالکل صحیح اور لغت کے مطابق حادیث و اثار کے مطابق کیا ہے پھر حضرت حضر میں ہو تب بھی تمام نمازوں میں پڑھے سفر میں ہو تب بھی وما یو جہرو پیا جہری نمازوں میں بھی لازم بمایو خواب آ اور سری نمازوں میں بھی لازم مولانا ضعیف مول روایتوں کے شمار سے کچھ نہیں بنے گا حدیث کے غلط ترجمے سے کچھ نہیں بنے گا جہرا کی نسبت اللہ کے رسول کی بجائے غلط طور پر غیر نبی کی طرف کرنے سے کچھ نہیں بنے گا بل کا غلط ترجمہ کر کے اور ہل کرام آحد ان آنے پن کو جہرا بالکرہ سے علیحدہ کر کے اور عبارت کے سیاق و سباق میں زبردست تحریف کر کے کچھ نہیں بنے گا اللہ کے رسول کا کلام نہیں بگڑ سکتا آپ کی ان ناتمام کوششوں سے بخاری ترجمہ کر رہے ہیں امام بخاری سے وہ فرماتے ہیں تمام نمازوں میں امام پر مختدی پر شفر میں حضر میں جہری میں شری میں بغیر فاتحہ کے کوئی نماز نہیں ہوگی فاتحہ پڑھنی ضروری پھر آپ نے موتا سے پکڑی موتا سے جو حوالہ دیا ہے اس کے اوپر آپ کی نظر نہیں گئی مولانا فاتبیرو یاولی لبسار یہی سفاؤنتی موتا کا فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابو حریرہ اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں کہتے ہیں جس میں آپ نے ترجمے کی تعریف کی لغت کے خلاف ترجمہ کیا جار مجرور شاک و سباک اور احدیث کا کھلا ثبوت دیا اوپر والی حدیث کو پڑھ لیتے فرمایا من جس نے पढ़ी سراتن کوئی نماز لم یکرا فی اب و المل اور اس نے فاتحہ نہیں پڑھی فرمایا خدا یہ بھی ابو ہریرہ کی وجہ نکیا آب ابو ہریرہ یاد آ رہا ہے اوپر نہیں آ رہا ہم پر الزام لگاتے ہو کہ उधर कहते हो غیر نبی کا قول حجت نہیں उधर ابو ہریرہ کا قول پیش کرتے ہو ابو ہریرہ کا سارا تو اپ لے رہے ہیں. ہم تو ابو کے قول سے نبی کے کلام کی تفسیر پیش کر رہے ہیں. اور تفسیر صحابہ نے نبی کے کلام کی ہے صحابی کا کلام اس وقت حجت نہیں ہوگا سنو قانون جب وہ نبی کے کلام کے خلاف ہوگا جب نبی کی کلام کی تفسیر کرے گا پھر اسے قبول کیا گا آپ نے سمجھا جب صحابی کا قول نبی کے کلام کے معارض ہوگا تو حل مقوف و لا المرفو لا حجت فی لا یستدلو بھی آہد من الناب لا الحنفیہ ولا اصحاب الحدیث لیکن جب وہ ماں وافہ کا کلام رسول اللہ باری میں مولانا نے بخاری شریف کی روایت جو ابتدا میں پڑی تھی اور اب تک اس کی سند نہیں پڑی تھی اب سند پڑی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امام بخاری نے جو باب قائم کیا ہے اس پر بڑا زور دیا اور پھر چونکہ یہ سمجھتے تھے کہ حدیث کے اندر تو لفظ نہ امام کا نہ مقتدی کا نہ سفر و حضر کا کوئی لفظ نہیں ہے حدیث کے اندر تو ابو امام بخاری کی بالکل شخصی تکلید چونکہ یہاں یہ کر رہے تھے اور انہیں خطرہ تھا اس لئے کہنے لگے میں تکلید نہیں کر رہا ویسے کہتا ہوں یہ حدیث کے اندر الفاظ یہ جو لا صلات لمن لم یقرہ من لمن ملم يَكْرَا اس من سے مراد کیا ہے یہاں بخاری میں اگر امام مقتدی کا لفظ آپ بتا دیں تو میں یہاں مجموعہ عام کے سامنے آپ کے مزہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن مقتدی کا لفظ یہاں موجود نہیں بخاری کا البتہ باب پڑھنا شروع کیا تو آپ یوں کہیں حدیث کو میں نہیں مانتا بخاری نے جو کہا ہے وہ مانتا ہوں اور بخاری کی بات کو بھی پورا نہیں مانا باب ہے بخاری کا باب وجوب القرآت للإمام قرآت کا اور اب کہہ رہے تھے پہلے کہ قرآت اللوز فاتحہ نو نہیں گویا کہ شامل ہونا تمہارا دعوہ ہے فاتحہ کا بخاری باب قائم کرتا ہے قرآت کا چاہیے تو پھر یہ نا کہ آپ اس کی بات کو مانیں قرآت کا لفظ تو پھر فاتحہ غیر فاتحہ سب کو شامل ہو جائے گا اور یہی من یہ <تصف> من سے کیونکہ آپ نے استدلال کیا یہ میرے پاس پرانے پاک کی آئے ہے نبی پاک صلی اللہ رب العزت نے صاف ارشاد فرمایا ہے یستغفرون لمن فرونا فرشتوں کے متعلق یستغفرون لمن فرونا فرشتے اب ان کا معنی کیا جاتا معنی ہوگا لمن زمین کے اندر ہر ایک کے لیے استغفار کرتے پھر آ جائے گا مشرقوں کے لیے بھی استغفار کرتی حالانکہ فرشتے مومنوں کے لئے استفار کرتے ہیں فرشتوں کے لئے مشرقوں کے لئے استفار نہیں کرتے قرآن کہتا ہے من کا لفظ عام نہیں مولی صاحب کہتے ہیں ہم نے قرآن کو اتباً نور انوار میں لکھا ہے فلاں میں لکھا، قرآن کیا کہتا ہے صاحب لفظ آگے سورہ ملک کا اَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَا مَنْ فسما اور مراد من سے اللہ من سے مراد صرف اللہ ہر ایک مراد کوئی نہیں اَا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کے میں کلمات آتے ہیں ان نما من کا مان من آنا من سے مراد وہ کافر مشرق وہ کوئی مومن یا پہلے جو انبیاء گزر گئے صحابہ گزر گئے وہ مراد کوئی نہیں یہ ہے میں پیش کر رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بکر صدیق کو امام مقرر کیا وہ نماز پڑھا رہے تھے نبی پاک پھر بعد میں آپ نے کچھ تھوڑا سا سکون محسوس کیا مسجد میں آئے ہیں نبی پاک اور یہ نماز بھی ہے زہر کی بخاری کے اندر موجود ہے نماز بھی ہے ظہر کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں آ کے امام کے پیچھے حضرت بکر کے پیچھے شامل ہوئے اور پھر شامل ہو کر امام پھر بن گئے حضرت او بکر پھر پیچھے ہٹ گئے لفظ ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ منل کرات بلا ابو بکر حضرت ابو بکر منل کرات کرتے کرتے جہاں پہنچ چکے تھے وہاں سے نبی پاک نے آگے پڑھنا شروع کیا اب یقیناً نبی پاک نے جو حضرت ابو بکر کو امام مقرر کیا وہ نماز پڑھا رہے ہیں پھر نبی پاک کو تھوڑا سا سکون محسوس کرتے ہیں مسجد میں نکل کے آتے ہیں دو آدمی آپ کو سہارا دے کے لا کے لا رہے ہیں اتنی دیر میں یقیناً حضرت ابو بکر فاتحہ پڑھ چکے اور اگلی صورت انہوں نے شروع کی ہوئی تھی نبی پاک آ کے شامل ہوئے آخری نماز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ نے فاتحہ نہیں پڑھی آپ نے فاتحہ نہیں پڑھی اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بوتان لگاتا ہے کہ معاذ اللہ نبی پاک دنیا سے بے نماز گئے یہ ہے نبی پاک کا فیل پہلے بتا چکا ہوں مسلم شریف سے اور باقی حادث کی کتابوں سے نبی پاک کا قول اذا قرء اور قرا کا معنی کیا کھا جہرن کرات ہو اور کھا سرر کراتو قرات جب امام کرے تم چپ رہو جب قرات کرے قرا جہرہ کا لفظ نہیں وہاں پر مسلم شریف میں اذا قرء نسائی میں لفظ کراہ قران پاک میں لفظ قوریا جوہیا کا لفظ نہیں ہے لہذا کھا سری نماز ہو کھا جاری نماز ہو نبی پاک بھی کہتے ہیں ان کو نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا رکعات لوٹانے کا حکم نہیں دیا وہ نبی پاک کی تقریر ہے حدیث کی تین قسمیں ہوتی ہیں کولی, فیلی, تقریری. تینوں قسم کی حدیثوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ امام کے پیچھے مقتدی کو پڑھنے کی اجازت کوئی نہیں اور یہ میرے پاس کتاب القراط ہے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ہاں ایک روایت انہوں نے اب پھر پیش کی تھی خدا ان کی وہاں بھی لفظ ہے وہاں مقتدی کا لفظ بتا دو صرف جگڑا مقتدی کا لفظ بتا دو وہاں مقتدی کا موجود کوئی نہیں ہے اور میں نے بتایا کہ قرآن پاک سے پتا چلتا ہے کہ من عموم کے چورانوے نہیں ہوتا یہ حضرت ابو ابد الحسن بن سفیان قال حدس محمد بن رضی اللہ تعالیٰ قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے فرمایا کلاتی کتاب ہر وہ نماز جس میں فاتحہ نہ پڑھی جائے خداجن، وہ ناقص ہوگی اللہ سلاطن خلف امام مگر وہ نماز جو امام کے پیچھے ہو وہاں فاتحہ نہ پڑھے تو نماز ناقص نہیں ہوگی صاف حضرت ابو ہریرا کا لفظ ہے اللہ سلاطن اللہ سلاطن خلف امامن اللہ صلاتاً خلف امامن اور لفظ بھی ہے یکرو یہاں جہر کا لفظ بھی کوئی نہیں لا یکرو یکرو کا لفظ جاری نماز کو بھی شامل ہے سری نماز کو بھی شامل ہے جو امام کے پیچھے ہوگا اس کو پڑھنے کی اجازت کوئی نہیں یہ مسند احمد ہے میرے پاس اس کا صفحہ تین سو انتالی اور جلد ہے اس کی تین حدثن عبداللہ قال حدثن ابی قال حدثن اسفدون عامر قال حدثن اخبرانا حسن بن صالح ان عبیز زبیر ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی پاک نے فرمایا من کان لہو امام فقراتو لہو قراتن جس کے لئے امام ہو جس کا آگے کوئی امام ہو فقراتو ہو اس امام کی قرات لہو اس مقتدی کے لئے قراتن قرات ہو جائے گی امام جو کراط کر دے گا اس کی کراط لہو کراط اور مقتدی کے لیے بھی کراط ہو جائے گی یہاں بھی لفظ ہے کراط کا جہر کا لفظ کوئی نہیں جہر کا لفظ کوئی نہیں اور وہ محتر مالک کی روایت جیسے پھر بہت بڑا زہری لگاتے ہیں دیکھیں نا وہاں لازم ہے ان پر ان پر لازم ہے کہ یہ ثابت کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو اس حدیث کے اندر جہاں نبی پاک فرماتے ہیں مالیہ انازہ القرآن اور میں نے بتایا کہ ایک منازت کا معنی کرتے ہیں یہ ایک منازت کا معنی ہے جو نبی پاک نے کیا نبی پاک نے حدیث قدسی کے ذریعے سے جو معنی بتایا وہ معنی یہ ہے حق ہو کسی کا لے لے کوئی اور تو یہاں ہو جائے گا جھگڑا یہاں کیا ہو جائے گا جھگڑا نبی پاک فرماتے ہیں جب ایک امام مقرر ہو جائے اب پڑھنا اس کا حق ہے مقتدی اگر پڑتا ہے تو امام کے حق کو چھینتا ہے منازعت کرتا ہے وہ جھگڑا کر رہا ہے گویا کہ حق ہے امام کا مقتدی کا حق ہوئی دیکھیں صاف لفظ میں پیش کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن موہی صاحب ہیں قرآن پیش کرو تب بھی ماننے کے لیے تیار نہیں کتنی عدیثیں پیش کر چکا ہوں اور صاف لفظ وہاں آ رہے ہیں اور فاتح کہتے ہیں فاتحہ کا لفظ نہیں وہاں جب میں نے پڑھا تھا اضا کر فانسی تو جب وہ امام کراد کرے تم چپ رہو پھر جب وہ ولدوالین کہے تو تم آمین کہو ولدوالین سے پہلے یہ سورہ فاتحہ ہی ہے نا تو سورہ فاتحہ کے متعلق نبی پاک کا گویا کے اعلان ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو امام ہوگا وہ ولدوالین والی سورت یعنی سورت فاتحہ پڑھے گا مقتدیو تم نے چپ رہنا ہے یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا کوئی نہیں اور یہ بھی آپ بتائیں آمین سے پہلے آدمی کون سی سورت پڑتا ہے, ہے. نبی پاک آمین سے پہلے, فرماتے ہیں. آمین سے پہلے امام پڑے گا مختدی چپ رہیں گے امام پڑے گا مختدی چپ رہیں گے پھر بعد میں آتا ہے آمین تو آمین سے پہلے گویا کے سورائے فاتحہ کا ذکر ہے رحیم یہ تقریب آپ ٹھیک ہے مدئی ہم ہے آپ نے نئی بات کوئی نہیں کریش کر بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان رحیم سے شمار ہوگا جی مولانا نے اپنے پچھلے ٹرن میں بھی اور اس اس میں بھی اس لفظ کو دو بار دہرایا ہے کہ نبی فرماتے ہیں امام کا حق ہے پڑھنا مقتدی کا حق ہے, حق ہے چپ رہنا یہ بات مولانا نے دو بار دہرائی تو دوستوں بزرگوں میں یہ دعویٰ کرتا ہوں آپ خاموش کرائیں کیوں ضائع کر رہے ہیں ہمارا میں یہ دعویٰ کرتا ہوں سنیے سنیے میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہیں بھی یہ بات نہیں فرمائی اور نہ مول صاحب مصوف اپنی پوری تقریر میں یہ بات کہیں بیان کر سکے ہیں جتنی روایتیں انہوں نے پڑھی ہیں جو باتیں انہوں نے کی ہیں ان سب کا تفصیل سے میں نے جواب بھی دے دیا قرآن سے امام اور مختدی ان دونوں پر کرت کے لازم ہونے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل کے مطابق فاتحہ کے لازم ہونے کا تفصیل کے ساتھ میں نے ذکر بھی کر دیا اللہ کے رسول کی یہ حدیث بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث عالیہ اسلام کے اندر سب سے زیادہ صحیح حدیث وہ ہے جس پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اتفاق کیا گیا ہو اس حدیث کو متفق علیہ کہتے ہیں دوستو میں نے متفق علیہ حدیث پیش کی صحیح بخاری سے آپ کے سامنے ابھی پڑھی تھی کہ لا لاتا لملم یکرا بفات عطل کتاب اور پھر موتا مالک سے جو ام صحیح ہیں اور بیشتر محققین کے نزدیک سیاستہ میں ابن ماجہ کی جگہ شامل ہے نہ بھی ہو تو اس کی تمام مرفو حدیثیں بخاری میں آ گئیں صحیح ترین کتاب ہے اس سے ابو حرا والی روایت میں نے بیان کی کہ منصل سلاد جس نے بھی کوئی نماز پڑھی جہری ہو یا سری ہو سفری ہو یا حضری ہو وہ امام ہو یا مقتدی ہو ولم یقرا پیہا بات کتاب اور اس میں سورج پاتیا نہیں پڑی فہیا قدار فہیا قدار فہیا قدار صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے کہ وہ نماز ناکس ہے بیکار ہے, ردی ہے جس طرح کسی جانور کا بچہ قبل از وقت مردہ پیدا ہو جائے اسی طرح وہ نماز بھی مردہ بے جان بے کام بے مقصد اور غیر سے غیر تمام اور نامکمل اسی طرح میں نے اللہ کے رسول کی یہ حدیث آپ کے سامنے انہوں نے ابھی دعوت سے بیان کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تو بھی جب میں اونچی آواز سے کرت کروں تو فلاش من القرآن تو پھر قرآن کا کوئی حصہ نہ پڑھو اللہ بے فاتحت الكتاب مگر فاتحت الكتاب کو بالکل نہ چھوڑو میرے دوست اور ہنفی حضرات ان حدیثوں کا غلط مانا کر کے جن میں امام کے پیچھے جہری نمازوں میں مطلق کرت کرنے سے منع کیا گیا ہے فاتحہ پر جالی طور پر فٹ کرتے ہیں حالانکہ وہ نمازیں بھی جاری ہیں آپ کے سامنے مولانا فازل نے دو مرتبہ تسلیم کر لیا اور کہا میں مانتا ہوں کہ وہ جاری نمازیں تھیں گویا ثابت ہو گیا کہ سری نمازوں میں عام اجازت ہے اور جاری نمازوں میں بھی جو منع کیا گیا میرے دوستو مولانا ثابت نہیں کر سکے کہ فاتحہ سے منع کیا گیا ہو بلکہ وہ مطلق قلق سے منع کیا گیا اور پھر منع بھی اس صورت میں ہے جب منعزت ہو گھنچہ تانی ہو اور تکراؤ جب تکراؤ نہ رہے تو منعزت نہیں ہوگی شرابکایا میں اور رد المحتار میں لکھا ہوا ہے کہ جب خطیب درود کی آیت پڑے تو آہستہ آواز کے ساتھ درود شریف پڑھ لو حالانکہ خطبے میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور محدثین نے کہا نازالت خطبہ ایت کی تشریح ہو رہی ہے نا غلط فسرات خطبہ اسی آیت کو دورا رہا ہوں نادل پسرات اے خطبہ کہ یہ آیت نماز اور خطبے میں نازل ہوئی ہے تو خطبے میں اگر آہستہ پڑھنے سے کوئی اعتراض نہیں ہوتا اچھا اس بات کو آپ حذف کر لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا بڑے بڑے آئٹم بم ہے اللہ کے فضل سے گھبرائے نہیں میدان کا میدان جیت چکے ہیں فیصلہ ہو چکا ہے گھبرائی اللہ کے رسول نے فرمایا لا تجہر میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جہر نہ کرو لا سکھ رہا قرآن کسی چیز کو میرے ساتھ منازد کے ساتھ نہ پڑھو یہ بھی ابود میرے سامنے موجود ہے اور پھر مولانا نے اتراض کیا تھا محمد بن اظہاد پر میں نے اس کی توثیق امام بخاری سے اور عبداللہ بن مبارک سے اور اجلّہ محدثین سے ثابت کر دی مولانا نے ایک انتہائی کمزور دلیل کا سہارا لیا تھا وجہ کرا پان سے تو میں مولانا سے منوا چکا ہوں کہ یہ غیر محفوظ ہے یہ مدرج ہے اس حدیث کو کبار محدثین نے صحیح تسلیم نہیں کیا یہ رویت, یہ اضافہ جو مہور محدسین کے نزدیک درست نہیں غیر محفوظ ہے پھر اس سلسلے میں مولانا نے امام نووی کی عبارت میں ایک ستھا پوری کر کے تحریف کی تھی وہ اس پر بھی میں نے گرفت کی اور ثابت کر دیا کہ امام نوی نے امام بیکی کے حوالے سے دیگر امام کے حوالے سے ثابت کیا ہے کہ سے تو نہیں ہے بلکہ ہر نماز کے اندر فاتحہ مفتی کے لیے بھی امام کے لیے بھی ضروری ہے جب تک کوئی شخص فاتحہ نہیں پڑے گا خواہ نماز سری ہو یا جاری ہو اس کی نماز درست نہیں ہوگی مولانا نے کہا ہے کہ من قلب عام نہیں اور اس کے لیے انہوں نے بات حوالے پیش کی ہیں مولانا نے غلط تعبیر کی قرآن میں ہے من کہ جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ سب اللہ کا ہے اس میں کون سی چیزیں علیحدہ ہے کیا زمین اللہ کی نہیں کیا انسان اللہ کے کی نہیں کیا یہ درخت اللہ کے کی نہیں کیا فرشتے اللہ کے نہیں اس من سے کون سی چیز نکالو گے اس, اس من کے اندر اس من کے اندر اسی کا جواب آئے ہے اس من کے اندر آسمان کی ساری کائنات شامل ہے اس من کے اندر زمین کی ساری کائنات شامل ہے اس سے ثابت سنے بھائی اسے ثابت دیں میں اسی کا جواب کر رہا ہوں مان عموم کے لیے ہوتا ہے جیسے قرآن میں عموم کے لیے استعمال کیا یہ شاید پیش کر رہا ہوں مجید کو پیش کر رہا ہوں دلیل قرآن کی یہ ہے کہ جو آسمان میں ہے وہ بھی اللہ کے جو زمین میں ہے وہ بھی اللہ کے ثابت ہوا کہ لوگوں منصلات جس نے کوئی نماز پڑھی چاہے مقتدی ہو چاہے امام ہو چاہے چہری ہو چاہے سری ہو اور اس میں فاتحہ نہ پڑی ہو تو اس کی نماز نہیں فاتحہ ضروری ہے تو من سے ثابت ہوا جیسے قرآن سے سما کہ آسمان کی ساری کائنات زمین کی ساری کائنات اللہ کی ہے اسی طرح نبی کے فرمان سے ثابت ہوا کہ تمام نمازیں مقتدی کی ہوں یا امام کی بغیر فاتحہ کے نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی جواد آلے حدیث نے اپنے موقعوں پر دعوا کو قرآن و حدیث کے درائل سے اللہ کے فضل و کرم سے حضرات آپ کے سامنے رکھ لیا ہے اور تقریب کی سارے کو, ہیں کو دوبارہ میں شایتی مناظرہ مناظرہ فاتحہ خلف الامام نمبر دو تقلید نمبر ایک فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ جو ہے پانچ گھنٹے میں یہ مناظرہ ہو چکا ہے اب نمبر دو تقلید اس پر پانچ گھنٹے مناظرہ ہوگا اور نماز کے اوقات کا جیسے مناظرین فیصلہ کریں گے اسی طرح کیا جائے ہر دو موضوع کے لیے پانچ پانچ گھنٹے مقرر تھے مناظرہ دس جبال دس بجے پہلا شروع ہوا تھا یعنی کونے گیارہ بجے ہم اور دوسرے ساتھی ہمارے لیٹ ہو گئے تھے اب مناظرہ جو شروع ہو رہا ہے یہ مناظرہ بر مکان محمد اکرم اور مسئلہ نمبر دو ہے موضوع مناظرہ تقریب اس پر شرائط کی پہلی تقریب جو ہے پہلی باری میں پندرہ منٹ مدعی کے ہوں گے بعد میں دس دس منٹ ہر ایک کے ہوں گے فری اور آخری دس منٹ آخری تقریب جو ہے وہ بھی مدعی کی ہوگی مناظر میں کسی کو بولنے کی اجازت نہ ہوگی موضوع مناظرہ سے ہٹ کر گفتگو کرنے والا شکست کی شکست تصور ہوگی دونوں مناظرہ تہذیب کے دائرہ میں رہ کر مناظرہ کریں گے کسی دوسرے فریق کو اقابط کی اجازت نہیں ہوگی خلاف ورزی کرنے والے فکر خدا تصور کیا جائے گا اور میر میں یہ گزارش بھی کروں گا جو مناظرے کے صدر ہیں دونوں طرف سے وہ تقریباً اگر کوئی ایسی بات ہو تو اپنے اپنے مناظر پر کنٹرول کریں کہ شخص کی برقرار رہے ہر فریق کے بیس بیس افراد یہ تو اب دونوں کی خلا صفائی سے جتنے ساتھی بیٹھے ہیں بیٹھے بیت بیت بیت بیت اچھا دلائل میں قرآن مجید پیش ہوگا اور پھر حد... حدیث دلائل قرآن حدیث سے دیے جائیں گے جس کتاب کا حوالہ دیا جائے گا وہ کتاب اصل پیش کرنی ضروری ہوگی ہر فریق میں سے ایک صاحب اپنے تمام ساتھیوں کی ذمہ داری قبول کرے گا اب یعنی یہ دوسرا حصہ جو مناظر کا شروع ہو رہا ہے یہ پانچ گھنٹے کا مناظرہ ہوگا اس جس مسئلے پر بات ہوگی تکلید ہوگا اور مدعی کے پہلے پندرہ منٹ ہوں گے اور اجازت نہیں ہوگی فی سے ورزی کرنے والے فکر خوردہ تصور کیا جائے گا اور نی میں یہ گزارش بھی کروں گا جو مناظرے کے صدر ہیں دونوں طرف سے وہ تقریباً اگر کوئی ایسی بات ہو تو اپنے اپنے مناظر پر کنٹرول کریں کہ کی برقرار رہے ہر فریق کے بیس بیس افراد یہ تو اب دونوں اس اللہ صفائی سے جتنے ساتھی بیٹھے ہیں بیٹھے اچھا دلائل میں قرآن مجید پیش ہوگا اور پھر حدیث صحیح دلائل قرآن حدیث سے دیے جائیں گے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 کہ بحث کا یا بات چیت کا مقصد جو ہے حاضرین اور شامین کا کسی نتیجے اور مقصد پر پہنچنا ہے آپ پر فریقین حضرات حنفیہ نے اور عالیث جماعت کے لوگوں نے اعتماد اور وسوخ کیا ہے اور آپ مثلاکن بھی جو بات میرے علم میں آئی ہے حنفی طریقہ کار پر عمل فرماتے ہیں اس کے باوجود ہمارے ساتھیوں نے آپ پر مکمل اعتماد کیا ہے یہ اعتماد اس بات کا مظہر ہے کہ ہمیں کسی قسم کی بدگمانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے آپ تاثرات بیان بے شک نہ کریں اپنے اپنے تاثرات کو اپنے نقطۂ نظر کو آپ تقریر میں بالکل نہ لائیں لیکن مناظرے کا یہ اصول ہوتا ہے چاہے پندرہ بحثیں ہوں بیس بحثیں ہوں کتنی دیر تک چلتی رہیں ایک بحث مکمل اس وقت ہوتی ہے جب اس کے تاثرات خالص یا صدر قلم بند کر لیتے کیوں بعد میں اگر آپ کریں گے اس کا معنی یہ ہے کہ آپوں ٹیپوں کو سنتے رہیں گے دو ہفتے اب آپ کے ذہن میں باتیں تازہ ہیں آپ تازہ باتوں کے مطابق اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اپنے تاثرات لکھ دیں کسی کی رائے بالکل نہ کریں اپنی قبر و حشر کو دیکھیں میرے ذر سنیں اور قلم مناسب سمجھیں تو ایک کاپی ہمارے صدر کو اور ان کے صدر کو دے دیں تیسرے کسی آدمی کو علم نہ ہو. یہ ایک اصولی بات ہے اس کے بغیر دوسرے موضوع پر بات نہیں شروع ہو سکتی میری بات نہیں شرائط بات نہیں ہے جو کے فیصلہ کریں گے مت کام کریں شرح کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس پہ ہمارے بھی دستخاتے ان کے بھی دستخاتے جو کچھ شرائط میں ہو چکا اس کے مطابق ہوگا اور آپ نہ صدر نہ مناظر اور وہ مان رہے ہیں کہ زبانی فیصلے کی بات ہے مولانا یہ کیا ہے حافظ صاحب نے ابھی اس بات کو تسلیم فرمایا ہے کہ اس نوجوان نے کہا تھا کہ فیصلہ پولیس کرے گی پولیس کے تھرو بات ہو رہی ہے حافظ صاحب نے فرمایا ہے کہ میں فیصلہ میں انتظامی معاملات میں بھی ذمہ داری قبول کرتا ہوں فیصلہ بھی خود کروں گا پولیس کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ابھی تو بات ہوئی ہے تو جب زبانی ایک چیز ہو گئی جو شرط زبانی طے ہوگی وہ بھی شرط ہے جو چیز دونوں فریقوں نے طے کرنی تھی وہ مستقل شرائط میں لکھی ہوئی ہے ہوا یہ تھا کہ اخیر وقت کے اندر جو شرائط طے ہو چکے تھے اس میں پھر دو ساتھیوں کی گڑبڑ ہونے کی وجہ سے وہ چونکہ تحریر کاٹ دی گئی تھی کاغذ کو پھاڑ دیا گیا تھا یہ صرف درمیان میں اس وقت یہ آئے تھے کہ میں تم دونوں کا منتظم ہوں گا ان, ان کو نہ فریقین نے سالس مانا ہے نہ کچھ اور ہے بھی یہ کہ جو کچھ ٹیپوں میں آ چکا ہے ہر آدمی سن کے سمجھ رہا ہے سمجھ لے گا کیا ہوا اور جو نہیں ماننے والے ہوا کرتے وہ سالس کے فیصلہ ہونے کے بعد بھی نہیں مانا کرتے اس لیے اب خاں خا جو چیز طرح تحریر میں آ چکی ہے جس پر آپ دستخط کر چکے ہیں اس کے خلاف اب بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور مناظرہ شروع کریں کڑی ملا اگر یہ جی بات نہیں تو پھر اب بھی نہیں ہے اب بھی سالس نہیں ہے سالس کتے کرنا یہ تو پھر کر دیا میری بات سنی کوئی ہے نہیں تو میری بات سننے بات یہ جو تحریر ہوئی تھی یہ جو تعریف یہ تحریر جو آپ نے لکھی تھی اس پہ آپ نے دس کیوں کیے یہ تعریف آپ نے کیوں طے کی تھی اور اب تک آپ شروع سے آپ سے آپ سے متویں تکلیف سے پہلے مسئلہ نہ میں ان کو بٹھاؤں گا میں جان جان ان سے اپیل کریں گے ہم اپیل کریں گے آپ کے بھی مانے گا کیا اس کو نہ دو اس کو جاننا دو میں پچاس ہزار کا جا ٹھیک ہے اور ہمارے گرام ان کے بابو کھڑے رہے ہمارے کسی ساتھی نے ان کے سو بالکل ہم کہیں میرے پیچھے یہ حضرات ساتھی ہیں میں یہاں کھڑا تھا کس طور پکڑ لو یہ کھڑا اپنے آواز گیرے بان پکڑا ہے آپ کو ذمہ داری ناکام ثابت ہوگی اب آپ اپنی ذمہ داری کے بارے میں اللہ یہ بات نہیں ہوئی ہوں صرف میں آپ اپنی ذمہ داری تحریری طور پر لے کر جو کے پہلے آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ اگر کسی نے تارے <تصفح> پتہ ملازرہ کر کے بلہ میں کوئی بدیہ دی میری کوئی نیت نہیں میرے پاس سجی آپ کبھی آ جہاں تک دلیا کبھی دو تم صاحب نے کبھی محمد میں اللہ کو حادر نازر سمیٹ کر سی بات دھیان ادارے کہہ رہا ہوں کہ مولانا محمد یون صاحب نمانی کے دلال بہت کبھی تھے میرے ذہن کے مطابق بس اگر میں جو بات اللہ ये क्या जारी है भाई बंद कर बोलो कुड़िया के राइट जाओ भाई राइट बोलो पैर ही करता है राइट पैर ही करता है बस नहीं नहीं बस कौन से लाउड कब का आ चीज पैर ही करता है बालुआ میں پانچ چار مکان سے پورے لگ رہے ہیں زمین لکھ کے دے دو کر دے ابھی تم چھوڑ لکھے لکھے دا مناظر مناظر صدر مناظر کے دستخطان ہوئے کہ پہلے مناظرے جو فیصلہ ہو چکا ہے سامان وہ تسلیم ہے آئند مناظرہ سے فی الحال نہیں دے پھر کدے موقع ملاتا تو کر تو کر کے دے دو ہو گیا پہلے مناظرے لفظ لکھو جو سالس نے فیصلہ کیتا ہے میں چلو رو جی اچھی آ چلو تھی لکھ دو جی ابھی چونکہ ہونا ابھی کچھ محسوس کر رہے ہیں سی بھی تھی یہ لکھ ملازر پہ ترا تھا کرتے ہیں لکھتے فی الحال <سؤال> نہیں کرتے ہمارے جو انتظامیہ کی ذمہ داری نے جو پہلے ہوا ہے یہ بات ہے اور ہر بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ حضرات لکھ دیں کہ جن کو ہم نے خالص مقرر کیا تھا خالص کون تھا بھائی دونوں فریق مانتے ہیں کہ خالص فریقین کے مابین خواجہ یوسف تھا خاجہ یوسف نے خاج یوسف نے پہلا مناظرہ جو فاتح خلف الامام کے بارے میں ہوا ہے خواجہ یوسف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اہل حدیث حضرات کے اس میں شکست ہے اور حنفی حضرات کے قبل اطلاع ہے اور جو دوسرا مناظرہ ہے تکلید پر ابھی ہماری تیاری نہیں وہ ہم بعد میں حالت نے یہ فیصلہ کیا ہے نے نے جس کو سالث مقرر کیا تھا خواجہ یوسف یوسف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اہل حضرات کے جو دلائل تھے وہ مجھے کمزور نظر آئے اور حنفی حضرات کے دلائل قوی نظر آئے لہذا پہلے مناظرے میں فتح حنفی کی حضرات کی ہے اور جو دوسرا مناظر تقلید والا وہ جب چاہے ہم انشاءاللہ کرنے کو تیار ہیں لیکن جو صحیح بات ہے یہ تو لکھ دیں اور اگر اور اگر یہ نہیں لکھ دیتے تو پھر خاموش ہو کر دوسرے مناظرے کی شروع کریں جو جناب کا دل کرے اور یہ بات ہم دیانت امانت کے ساتھ کر رہے ہیں اللہ کو حاضر نادر سمجھ کر, کر رہے ہیں خواجہ یوسف نے جو کچھ فیصلہ کیا ہے خواجہ یوسف کا یہ فیصلہ لکھ رہے ہیں یہ حضرات کہ سالف نے ہماری شکست کا فیصلہ کیا اور ہم بھی حضرات کی فتح کا فیصلہ کیا جو دوسرا مناظر تقلید والا ہے وہ بعد میں کریں گے یہ حافظ سیم نے یہ کہا تھا کہ اگر کسی قسم کی لڑائی ہوئی اس کا میں ذمہ دار ہوں اگر کسی فری کو نقصان پہنچا اس کا بھی میں ذمہ دار ہوں اسے میں پچاس ہزار روپئے دوں گا ہمارے مناظر پہ بھی حملہ کیا گیا ہے اسے بھی مارا گیا ہے اگر پولیس آتی تو اگر کوئی اگر پولیس تو وہ ایک سو ساٹھ کر کے دونوں فریق کو چلان کرتی اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ مناظرے کو ختم کر اس کا مقصد یہ تھا پولیس کی طرف جانے کا کوئی ثبوت نہیں تھا ہاں کوئی کوئی بات نہیں تھی تھوڑا سی نہیں بس آپ یا پھر بنانا شروع کریں یا پھر بنانا شروع کریں اعلان کرتے ہیں اس مناظرے کو سننے کے بعد البی ہونے کا جو اعلان حدیث تھے اور ہم الفی ہونے کا اعلان کرتے ہیں آپ سب ہزار اٹھارہ سے مٹ جب بتائیں میرے نام بھی عبد الرحیم ہے میں تاثیر علی پورے جو ہے نو ہزار یافی والے ہوئے بھاشا نام سکھانے بھاشا بچے سکھانی وہ میرے والا بھاشا اداؤ جو ہے ہمیش ہےمسی ہمار ادار کرتے ہیں نام یون صحت کے پاس انہوں نے کہے ہیں میرے دل پر بہت مد کر متاثر ہوئے ہیں اس لیے میں اعلان کرتا ہوں کہ میں محمد آپ کا نام کیا میرا نام محمد ہے ماشاء اللہ یہاں تفصیل ملک پڑھ گای جانا آنا ہوں جو کروش ہی گا بہت ہمارے پڑھتک کو اب مہم سالے پڑھے اگر کے اہل عزیز کے ساتھ سلوکہ سالے پڑھتا آج یہاں سمالے دو بات یا سلائے بڑھائی میں کہتے ہیں دو سلو دو بات اب مہم سالے پڑھے دو سنگو ممہ سلوکہ یہ بھائی ہے یہ مکرہ کہ ہم سلوکہ تحریر آ گئی ہے ختم ہے رہا ہوا جس میں پر حافظ محمد خواہ پچاس خالص مقرر ہوا ہے جن کی وجہ سے حضرات اہل حدیث نے جواب نہیں دے سکے البتہ دوسرے ملدوں پر کسی دوسرے وقت پر مناظر کیا جائے گا ان شاء اللہ حضرت مولانا محمد صدیق صاحب اور مناظر حضرت مولانا حدیث کا تعلق ہے کامیابی پر اب دعا بھی کرتے ہیں حضرت مولانا محمد صاحب کی ہم دستار بندی کرتے ہیں اور ختم نہیں بس ان کے ہو چکے ہیں اب آپ گزارش یہ ہے کامیابی پر اور دعا بھی کرتے ہیں حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کی ہم دستار بندی کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں